اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان اللہ سميعا علیما اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلان یا برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اِن أو تخفوه أو عن ان فإن كان اگر تم لوگ بھلائی کھلم خلن کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے ویو نیو بیو نئی یت ذلك کسلا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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا با رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 تو ان یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے وہ اخذهم الربا وقضوه عن هو اكلهم اموالا الناس بالباطل واعدنا للكافرين منهم عذابا الیما اور اس سبب سے بھی کے باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال نہ کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ولمکی مین زکاتا مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہم معن قریب اج عظیم دیں گے acontecendo إن a hayna ilaka kama a hayna il hinwan nabiinamin badhi. Waa hayna ila ibrahimima waismmaila waishaqa waya qu bawal asubaati waisa ba ayyuubayunsa wahararuna اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یعقوب اور عیسا اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور داود کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی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 ان عن قد ضلالا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے انجین کفرو غلوم جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بسنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا إلا طريق جهنم فيها أبداً وكان على اللہ قری کا یو دین فیح ابانا سیرا ہاں دو لکھ کا جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے یا وَإِن فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا <حَكِيمًا> لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے مریم رسول ولا تقولوا آ انہو ہی ولکم ان ملا واحد شبحان ہوہو الد لہو معفی سم وی وفیل اردو کف بلاہی وکیلا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 سب اسی کا ہے اور اللہی کا احساس کافی ہے یستنکف ہی وستک بیر فسیا الیہ جمیا مسیحی اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور ہمیں مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو مجھے سمجھے اور سر کشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا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 لوگ اللہ پر لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بحثوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا یس مہلکلہ اتحیح ولدنی فل مت نو اخوت ونی ادریم این يபجنُ اللهُكم أن تَضّ واللهُ ب كلّ شيء إ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 یہ حکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے بسم اللہ الرحمن حصی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایمان والو اپنے اخراروں کو پورا کرو تمہارے لیے چار پائے جانور چلنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجر ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوكُمْ وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِذِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب.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 نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈٹے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّصِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْبِلَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ يَوم أأَك تلَكم دينكم فأتْمَتُعَلييكم نغْمَِ و رضيتُ للَكم الإسلامدين فما نضطَُ في مخْمفَةٍ غَييرَ متجان في اللي إِثِين فإِنَّ الله غَفُور الرحيم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 اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نہ امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نرمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارض مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم أجورهم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا مئین بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عید ما يريد, الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہ منو جب تم نماز پڑھنے کا قسط کیا کرو تو منہ اور کونوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور تخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور اس تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے مو اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیم کر لو اللہ تم شکر کرو ول کو مت اللہ علیہ می سا کہل وا سل تم سمیہ ناز کل تم سمیہ نا وتا نواہد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 وعد آمنوا وعملوا لهم جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخش اور اجر عظیم ہے کفو وق زبوبی آیا تین کابل جہین اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا لایا وہ جہنمی ہیں يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله و انفقوا مما رزقكم الله من فضله على قوم ان يبسطوا اليكم اي يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعل الله ایبان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه واعطيتم الزكاه وامنتم برسول وعذرتموه واقرضتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لمكفرا عنكم سيئاتكم ولودخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 فَبِمَا نَقْضِهِمْ نِيسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِرْ وَلَا قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ إِنَّ اللَّ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 ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعوه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 اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزام صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت سی کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے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 جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ نے مریم اللہ ہے وہ بے شک کافی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ نے مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقالت فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير اور یہود ال کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بدامالیوں کے سبب تمہیں عذاب تو دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ایل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے سے منقطع رہا تو اب تمہارے پاس با ہمارے با پیغمبر آ گئے جو تم سے ہمارے و و بیان یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا آسمان ہے تمہاری پوشیدے آ گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے و از قالمالیا کل از جہل فی کم ام دیا و جہل کم ملوکا و جہل کم ملوکم و آتا کم مالم یوکتی اہدم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 تو بھائی مقدس یعنی ملک کے شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیت نہ پھر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے قالو یا موسا فيها و لن ندخلها منها ان نفیحا کب انگلحا یقروجو مینا فعین یقروجو مینہ فعنا داخلو وہ کہنا لگے کہ موسیٰ مہا تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سردامین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَقَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ بَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے تو ان فرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرنا وتم علیہم بابنی آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر المت اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حاویل اور قابل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیاز چڑھائی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب کابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پہز ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے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 ان اب اسمی و اسمی کا فتح و ضالی کا جزا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرے اہل دو میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے فتو قطل قتل فقت لہو فاس بح من الخاصرین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 اب اللہ نے کبوا بھیجا جو زمین کو ریڈنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے کہنے لگا اے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کبے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہوا من بنی نفس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 إنما جزاء الذين يحالبون الله ورسوله ويسعون في, الأرض فساداً ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ذنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 جو نوک کافر ہیں، اگر ان کے پاس روے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب معلومتہ اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا یریدون ان یخرجو من النار وماہم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم ہر چند چاہیں گے کہ آنکھ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کاغاب ہے ساری کوزا دماغ کا سبا نالم و اللہ عزیز الحکیم اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فیلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست اور سارے بھی حکمت ہے فمن تاب من واصلح فإن يتوب عليه إن غفور اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ بسنے والا مہربان ہے الم تلام لبو ملکاتی وئی یشاشا اللہ کل قدیر کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی فطرت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا من الذين قالوا آمنا بأفضاههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاهذروا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 فَإِنْ جَاءُوا كَفَعْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعِرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَغُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَعْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا النَّاسَ تشو نو نیولاؤ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کلی و مل بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ لا هُمُ الْكَافِرُونَ بے شک ہم نے طورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور مشائق اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگاہ بان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے تو تم لوگوں سے مت درنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکام کے مطابق حکم نہ دے ایسے ہی لوگ قابل. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے, پر کے پاس سے کوئی والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فَهُوَ سب کبھی و ملم یا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فلا هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آسَالِهِمْ بِغْيْسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وآتيناه, وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ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 ملکا اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کرے اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں ونزل نیلکل کتابک مدد کل یتا و مہی مینل ہل فحکم بین فحکم بینہ ان زل ولا تبیر اہم ولا تبیر اہم معجا کل ل كل جعَنا منكمُ شة وَ منهاج وَوش اللههُ لَ جعَلَكمُ أَُّ وَة وَ يَبلكمُ فيما آataكم فَصَبقُ الخَير إى الله معُكم جًا فَينبّقُكمُ بما قُم فيه تَخْتَفُ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِن يُصِبْهُم بِبَعْضِ سَنَوَاتٍ مِنْ عَذَابِهِمْ ۚ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 کیا یہ زمان جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا اولیاء بعدهم اولیاء بعد ومن یتولہم منکم فانہو منہم ان اللہ لا یهد القوم الظالمین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 فل واس اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے انما کم اللہ دینا ددین تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں ومت و رسول آمن پہ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور اللہ کی جماعت کی غلبہ پانے والی ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حجواً و من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء و اتقوا اللہ انکم تم مؤمنین اے ایمان والوں جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو وَإِذَا إِلَى وَلَعِبًا لَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا اور جب تم لوگ نماز کے لیے اعلان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے کلیا احل کتا ہل تنولہ ان آم بلا ہی وم اِل الینا وم اِل الین وم اِل مین کبرو ان اکثر کم آپ کہیے کہ اے اہلِ کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بدکردار ہیں قُلْ حَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخ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 وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون اور جب یہ لوگ تمہارے پاس اتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ائے حالا کہ کفر لے کر اتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں اور جن باتوں کو یہ مغفر رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے وترى كثيرا منهم يصارعون في الاثم والعدوان واكلهم السرق لَبِئْسَ سما کانو یا <يَعْمَلُون> اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گنا اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں لولا یوم البانی احباب اکلانس نعون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 الدا <الْمُفْسِدِينَ> اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے یعنی اللہ بکیر ہے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 ولو ان اہل الكتاب آمنوا عنهم ولأدخلناهم جنات النعيم اور اگر ایسی لاتے اور گاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے و لو ان کا من, من فوقہ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میں کی طرح برستا کے اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میاں نہ اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں ربک کمر لم تفعل فما تف رسالته تریسالتا ولہسم من الناس ان لائ لا دل القوم کا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا اور بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا قُلْ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 اور یہ قران جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرسی یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے لقد اخذی ہند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 وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہیں حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے عالیہ یعقوب خدائی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پر بشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں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 Mal masiir ggnu marima إ rassulung qad xalat min qbilihir rusulu wa um oou siddiqa Ka ya kulaane taama um vuur kay fanu bayu lahumul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 قُلْ يَا أهل الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا من کبلو اغلو كَثِيرًا اگلو عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ آپ کہیے کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے مُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ بِنِ مَرِيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ وَكَانُوا يَعْتَدُ جو لوگ عالیہ یاقوب میں قافر ہوئے ان پر داوت اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور ہس سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 حضرت مولانا احتشام القان پارے کی تلاوت اور ترجمہ مولانا سلیم الدین شمسی فرما رہے تھے کیسے ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر ایک دو